اللہ تبارکا وعلیٰ نے کافر لوگوں کے بارے میں یہ احساس فرمایا ہے کہ ان اللہ دین یقر بلّہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ افر کرتے ہیں وہ ریدون عین فرق بین اللہ و ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالیں وقول نؤمن ببعض و نقف روبی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں لیکن جو احکامات انبیاء دیتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے وہ یورید النت پوبینہ داری کا تبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لیں یہ اللہ نے کافروں کا وصف اور کافروں کی صفت بتائی ہے اور اہل ایمان کو اللہ سبحانہ ہوا تو نے حکم دیا ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا تم مان لو اس پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بے ما انضلاء الیکم کم والا تب عمومنی ہی اولیا آ کلیل عماد جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس سب پر ایمان لے آؤ اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو یعنی وہی اللہی کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو وحی کی پیروی کرنے کا اللہ سبانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ آراب کی آیت نمبر تین اللہ تعالی نے جو وہی نادل کی ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے یہ دونوں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف اپنی طرف نازل شدہ وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا ان ما علاما الیہ سورہ انعام آیت نمبر پچاس کہ میں صرف اور صرف اپنی طرف نازل ہونے والی وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں وحی کے علاوہ اپنی خواہشات اپنی سوچ اپنی فکر اس کی پیروی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ بولتا ہوں جو اللہ فرماتے ہیں میں وہ کر کے دکھاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی وہی کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی وہی کے تابع اور وہی کے مطابق ہے اسی طرح یہی بات اللہ و وس نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کے اندر بھی کہی ہے انبیَ الیہفی طربی عجاب یوم عظیم میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں لہذا میں صرف اور صرف وہی ہی کی پیروی کرتا ہوں وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا اسی طرح صورت الحکاف آیت نمبر نو اس کے اندر بھی یہی بات اللہ سبانہ تعالیٰ نے نقل کی حقول انہیں کہہ دیجیے ماں کنطبید رسول میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں ادری مایو الم مجھے پتا نہیں کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا بنے گا مایویہ میں صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی گئی ہے وہ انبین اور میں تو صرف اور صرف واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی پیروی کرتے ہیں وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں, نہیں کرتے اسی طرح اللہ خانہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے آغاز میں بھی اس بات کو ظاہر کیا ہے فرمایا تو <تصفح> <يُحَا> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وہ کیا ہوتا ہے ان ہوا اللہ وہ جو آپ کا نطق ہے آپ کا بولنا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال یہ اللہ تعالی کی وہی ہوتے ہیں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کی وحی کے تابع ہے اللہ رب العالمین کی وحی کے مطابق ہے اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے وعدے لفظوں میں فرمایا علینا بدل اکاوید اگر یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بعض باتیں اپنی طرف سے گھڑے اور ہماری طرف منسوخ کر دے سورہ الحاقہ آئتن نمبر والی لو تقوال علینا باد ال اگر یہ کچھ باتیں گھڑے اور ہم پر بیان کر دے ہم نے باتیں کہیں نہیں اور کہے کہی اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم کیا کریں گے لاق نامن ہم ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے سما لاقہ نا من اور ان کی کار دیں تمام عاجین اور اللہ رب العالمین سے انہیں چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ <سلام> نبی کریم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو امام الانبیاء سید اب آدم آدم کی اولاد کے سردار ہیں کہ وہ بھی اگر اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نہیں چھوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہی اللہ نے نادر کی تھی وہ ساری کی ساری امت تک پہنچا دی ہے آگے بیان کر دی ہے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی اور کوئی اضافہ نہیں کیا سب کو اضافہ کیے بغیر منو ان اللہ تعالی کے احکامات پہنچائے ہیں اپنی مرضی سے انہوں نے کوئی پھر سر انجام نہیں دیا ہاں بس اوقات ایسا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اجتہادی غلطی ہو گئی انسان ہونے کے بشر ہونے کے ناطے ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فوراََ تمبیر کر دی ایک مرتبہ ادا کیا ان اللہ کہنا بھول گئے اللہ نے فورن خبردار کیا لات کو علی شی امی فاحل کا غذا اللہ نے سیتا کسی شہ کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل کروں گا ان اللہ کہا کریں ان شاء اللہ کہے بغیر نہ کہا کریں سورہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں اور اگر آپ بھول جائیں رب رب با قاعدہ نصیتا اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اپنے رب کا یاد کر لیا کیجئے رب کو یاد کر لیا کیجیے پھر کسی طرح غلطی سے کہہ بیٹھے کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا سورہ تحریم کے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی ماں تو ہر ریم ماں اللہ اللہ کا مرادا جی کا اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کرتے ہو بدر کے قیدیوں سے فدیا لینے کا منصوبہ طے کر لیا اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی کہ فدیا لینا میں نے جائز قرار دیا ہے کہ قیدیوں سے معاوضہ لے کے فدیا لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے لیکن فی الحال یہ فیصلہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دی گئی لولہ کتاب مین اللہ صاحبہ کا لمت و تم فی محفت تمتی اگر کتاب اللہ پہلے سبقت نہ لے گئی ہوتی اللہ نے پہلے فیصلے نہ کر دیے ہوتے سارے کاموں کے تو تمہارے اس فری لینے کی وجہ سے بہت بڑا عذاب آ جاتا یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسری قطار کی بنا پر کوئی خطا کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اللہ نے فوراً اس کی اصلاح کر دی ہے اور غلطی کو باقی نہیں رہنے دیا تو جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے جو آپ بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے اور جس طرح اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ایسے ہی احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے اللہ نے فرمایا ہے انا نہ ذکر اللہ الحاطن ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کا قرآن یہ بھی ذکر ہے نبی اصلاۃ اسلام کا فرمان یہ بھی ذکر ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے عاکی میں سلا تلی ذکری نماز قائم کرو کس لیے میرے ذکر کے لیے نماز کیا ہے اللہ تعالی کا ذکر ہے اور نماز قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے اکیلا قرآن نہیں ہے نماز قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے اللہ نے نماز یعنی قرآن اور حدیث کے مجموعے کو ذکر قرار دیا ہے قرآن مجید فرقان حمیر کے اندر اور پھر فرمایا ہے کہ میں نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ذکر کی دونوں صورتیں قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کے علیحدہ علیحدہ انداز اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں حدیث کی حفظت کے لیے قرآن کے حفظت کے لیے اللہ نے رجال آدمی پیدا کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ایک لکھنے والے نے فلسطینی صاحب بنیادی طور پر امریکہ کے اندر اس نے پڑھا بہت کچھ اس نے ایک کتاب کیا لکھا نام رکھا اس کا القرطان الحق کہ یہ اصل قرآن ہے اہل اسلام نے اس کو قطعا قبول نہیں کیا انہوں نے وہ تقریباً ستر سے زائد صورتوں پر مشتمل وہ قرآن ایک بنایا تھا امریکی قرآن وہ دنیا کے اندر نہیں نابود ہو گیا اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کو تقریباً پانچ سات سال ہوئے ہیں لکھے ہوئے کو اب دنیا سے نہ پہلے واقف تھی نہ اب واقف تھی لیکن جو اللہ کا صحیح قرآن ہے وہ تا قیامت سلامت رہنے والا ہے ایسے ہی لوگ عزیز جھوٹی اپنی طرف سے گھرتے ہیں دین میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ نے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو سچے اور کھوٹے کو جدا جدا کرتے ہیں ایک چیز مکس ہو جائے پتہ نہ چل سکے کہ اس میں سے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ تو ضائع ہو جاتی ہے لیکن جس کا پتا ہو کہ یہ کڑا ہے یہ کھوٹا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ محفوظ ہے اس کے کھوٹے کا امتیاز ہے جب کھڑے کھوٹے کا امتحان ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے جس طرح لوگوں نے تورات کے ساتھ کیا انجیل کے ساتھ کیا صحف ابراہیم کے ساتھ کیا صحف موسا کے ساتھ کیا کہ ان کے اندر سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کوئی تمیز باقی نہیں رہ گئی لیکن احادیث کے اندر یہ بات نہیں ہے صحیح اور غلط کی تمیز موجود ہے اگر کوئی قرآن کے اندر اضافہ کرتا ہے صحیح اور غلط کے اندر تمیز موجود ہے یہ حفاظت کا مانا ہوتا ہے تو اب تک کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اقرال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کرو اس کی پیروی کرو اس کی اتباع کرو اور اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ نے ایک اصول قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے کہ جو چیز غیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے اندر تضاد اور اختلاف واقع ہو سکتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذر شدہ ہوتی ہے اس میں تضاد اور اختلاف واقع نہیں ہوا کرتا ابلابر ان قرآن و لو غیر اللہ لوا جدوسری اختلاف کسیرا قرآن کو پڑھتے نہیں غور نہیں کرتے اس پر اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ نازر صدا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا اس میں تعارف ہوتا تناقض ہوتا اس کی آئے آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی لیکن یہ اللہ واحد القہار کی طرف سے ہے اس کے آپس میں کوئی تعارظ اور کوئی تناقض نہیں یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نازر ہونے والی وہی کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتی اور احادیث یہ بھی وہی الہی ہیں یہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہیں. اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے وہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے نویل اخلاط اسلام کا فرمان ہو انہوں نے کوئی عمل کیا ہو اور وہ قرآن کے خلاف ہو تو این ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہر گیل ایسا نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی اس کا دائرہ کار سوچ کا اس کی فہم اس کی فراست اس کی دانے سوسر وہ لمٹ محدود ہے وہ اپنے محدود ذہن کے ساتھ سوچتا ہے اس کو قرآن کی آیتیں بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں احادیث بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں آیتیں اور حدیثیں بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں حقیقت وہ آیات اور احادیث کے درمیان یا آیات اور آیات کے درمیان یا صحیح احادیث اور احادیث کے درمیان کوئی تضاد اور تعارف نہیں ہوتا وہ تعارس اور تعداد اس کے دماغ میں ہوتا ہے اس کی فکر اور سوچ میں ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اصل معاملے کی اب مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید سے چند مثالیں سمجھ لیں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سپارے کے اندر کہا ہے سورت البقرا کے اندر کہ اللہ و دات ہے کہ جس نے پہلے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا بنا دیا سورت بقرا آیت نمبر 29 وہ اللہ خلا کالا کما فلدی جمی آج اللہ وہ رات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا بنا دیا سن سبع سماوات اللہ نے آسمانوں کا قسب کیا اور سات آسمان اللہ نے برابر پیدا کیا. کیا کیا پہلے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا وہ پیدا فرمایا اور اس کے بعد آسمان اللہ تعالی نے پیدا کیے سورہ بقرہ آئت نمبر انتیس آگے چلیں سور ناد آخری سپارہ ہے چھوٹی سی صورت ہے آخری سپارے کی دوسری صورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنتم کیا تم زیادہ سخت ہو یا آسمان زیادہ سخت ہے جسے اللہ تعالی نے بنایا ہے رافا سمکا اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کو برابر کر دیا شاللہ جاد رات کو ڈھانپا دن کو اللہ نے روشن کر دیا بہداداری کا دہا اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا دوبارہ غور کریں ذرا اچھی طرح پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا اللہ نے بنایا سمستما پھر بعد میں اللہ نے ساتوں آسمانوں کو برابر کیا آخری سپارے میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ پہلے اللہ نے کیا کیا آسمان کو بلند کیا اس کو برابر کیا دن رات پیدا کیے ول عرضہ بہ کا اور زمین کو اس کے بعد دہا بچھا دیا اب ظاہری طور سے دونوں ایسوں کے اندر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے ظاہری طور پر دونوں ایسے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہیں لیکن یہ خلاف نہیں ہے کیا آپ میں سے کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ تو ایتیں آپس میں خلاف کیوں نہیں ہیں کسی بھائی کو اگر اس کے بارے میں کوئی علم ہو تو ایک آیت میں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان اور دوسری آت میں کیا کہہ رہے ہیں پہلے آسمان کو سیدھا کیا بعد میں زمین کو بچھایا یہ تو بہت واضح ترین ٹکراؤ ہے دیکھیں عام عقل اور ذہن کے اندر جب قرآن مجید کا مکمل مطالعہ نہ کیا ہو احادیث کو صحیح طور پہ پر پڑھانا پر ہو تو ایسے بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں حالانکہ اللہ نے کیا کہا ہے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا اور یاد رہے کہ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا ہے یہودیوں نے انٹرنیٹ پہ یہ اعتراض آج آت تقریباً اٹھائیس اعتراض انہوں نے اکٹھے پیش کیے تھے اس حوالے سے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف نہ, نہ ہوتا اب دیکھو قرآن کی دو احتیاط اس میں چکرا رہی ہیں اٹھائیس مثالیں انہوں نے نکال کے پیش کی لہذا یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے قرآن کا انکار کرنے کے لیے قرآن سے انہوں نے دلیل نکالی آج لوگ قرآن سے دلیلیں نکال کے حدیثوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں نا ان کا سوا شیر بھی موجود ہے یہ وہ یہ کام کر رہے ہیں قرآن کی ایتوں سے قرآن کا انکار لیکن بات ہوتی ہے غور کرنے کی فکر کرنے کی سمجھنے کی کہ اصل معاملہ کیا ہے اصل نوعیت کیا ہے اگر قرآن کے ارساد پر بغور گہرا مطالعہ کر لیا جائے تو ذہن کے اندر سے اسکار ختم ہو جاتا ہے حدیث کو سامنے رکھا جائے اس ختم ہو جاتا ہے حقیقت تحارض اور تناقض موجود نہیں ہوا کرتا اب یہ دعیتیں سمجھ لیں صرف دوبارہ میں آپ کے سامنے اس کا بیان کرتا ہوں کہ پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے زمین اور جو کچھ زمین کے اندر تھا اس کو پہلے بنایا اس کے بعد آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ پہلی آیت کا واقعہ ہے دوسری آخری سپاہی والی جو آیت ہے اس میں کیا کہا ہے اللہ نے کہ پہلے اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کو برابر کیا اس کے بعد زمین کو بچھایا اگر آپ ان کے الفاظ پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی اختلاف نہیں ہے پہلی آیت میں کیا ذکر ہو رہا ہے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا, بنایا. دوسری ایپ میں کیا ہے آسمان کو سیدھا کیا بنایا نہیں ہے آسمان کو غلام کیا اور سیدھا کیا اور بعد میں زمین کو سیدھا کیا بیوارد. پھر آگے چلیں اللہ سبحانہ ہوا سا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کو تھوڑا سا اور وعدے کیا فرمایا کانا تھا رت کن زمین و آسمان ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدا جدا کیا اب ذرا میری طرف دیکھیے گا اللہ نے پہلے زمین کو بنایا یہ لپٹی ہوئی اور پھر اللہ نے سات آسمان اس زمین کے اوپر لپیٹ دیے رت پھر کیا کیا اللہ نے راسا آسم کہا آسمان کو اٹھایا پسوا اس کو برابر کر دیا بہ بعد کا دہا بعد میں زمین کو سیدھا کر دیا تو دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے پرانے مجید فرقان حمید کو بغور سمجھ لیں تو تعارض ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ انکا لا تحدیمن ادبتا ولا کن اللہ من شاہ ولم بل مختین سورہ قصص آئت نمبر چھپن کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت یافتگان کو زیادہ جاننے والا ہے اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ او تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر باون میں فرمایا ہے وہ انقل تحدیلا سیرات مستقیم آپ سیرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں پہلی آیت میں کیا کہا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے دوسری آیت نے کیا کہا ہے آپ ہدایت دیتے ہیں اب دیکھنے کو یہ दोनों ایسے آپس میں ٹکرا ہوئی محسوس ہو رہی ہیں لیکن حقیقت ان کے اندر بھی کوئی تضاد نہیں ہے ان کے اندر حقیقی تعداد اور تعارض کوئی نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیوں تھوڑا سا غور کریں گے سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی وہ کیا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان کا آپ جس کو چاہیں اس کو راہ ہدایت پر گامزن نہیں کر سکتے راہ ہدایت پر چلا نہیں سکتے جس کو چاہیں آپ اس کو مسلمان بنا نہیں سکتے اور دوسری ایت میں جو کہا ہے کہ نقل تحدی علا سرات مستقیم اس کا معنی ہے آپ لوگوں کو سیرات مستقیم دکھاتے ہیں یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ سیرات مستقیم آپ دکھا سکتے ہیں سرات مستقیم پہ چلا نہیں سکتے تو یہ دو مثالیں میں نے پشت خروارے چند ایک دی ہیں آپ کے سامنے صرف سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بس اوقات انسان کی سوچ عقل ایک بات کو سمجھنے سے قاطر ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان دو باتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے حقیقت وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا اب ذرا آگے چلتے ہیں جس طرح قرآن کی دو روایتیں آپس میں نہیں ٹکراتی کیونکہ یہ وہری الہی ہے اسی طرح چونکہ حدیث بھی وہی الٰہی ہے تو یہ بھی قرآن کے ساتھ کبھی ٹکراتی نہیں ہے حدیث بھی قرآن کے ساتھ کبھی نہیں ٹکراتی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو مثال کے طور پہ ہم جادو والی احادیث کو ہی لیتے ہیں جادو والی احادیث کا انکار کرنے کے لیے بنیاد کیا بنائی ہے پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے ولیم ان پر جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو شیطانی عمل ہے شیطان کا بس نہیں چل سکتا دلیل کیا ہے اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے ان عبادی علیہ صلاح کا علیہ سلطان میرے بندوں پر دے ہی کوئی سلطان نہیں ہے اچھا بس اور سلطان کے اندر فرق ہوتا ہے بس چلنا اور چیز ہے سلطان ہونا اور چیز ہے سلطان آپ اس کا سادہ ترجمہ اپنی زبان میں کیا کرتے ہیں بادشاہت بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں یعنی شیطان کی بادشاہت اور حکومت اللہ کے بندوں پر قائم نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے آیا آیات کا ہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے مرتد ہو گئے نبی اصلاق و اسلام کے زمانے میں ایسا ہوا پھر اسی طرح شیطان انسان کے اوپر تھوڑا بہت اثر مومن بندے پر بھی کر لیتا ہے اس کو بھلا دیتا ہے کوئی چیز جادو والی عادی میں یہی آیا ہے نا کہ نویل اصلاح اسلام پر جادو ہوا وہ بھول جاتے تھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بھولے یہ چند باتیں بھولتے تھے اچھا تو دلیل کیا ہے کہ شیطان کا کی سلطان میرے بندوں پر قائم نہیں ہو سکتی لہذا اگر نبی پر مان لیا جائے کہ جادو ہوا تھا تو یہ قرآن کے خلاف یہ ہے بنیاد اب دیکھیے اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اندر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد نزلہ علیہم فلکی صابی تم آیا فلاطافی ادیفی کہ جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہ عمومی حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا پھر سورہ ان کی آیت نمبر 68 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا فرمایا و ادا صلادین یا خود آیا تینا رن جب آپ دیکھیں کچھ لوگ ہماری ایتو کے بارے میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں آپ ان سے اعراض کریں ستیہ یا خودی چن گئی ہاں جب کوئی اور باتیں وہ کرنے لگیں پھر آپ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں لیکن جب اللہ کی ایتوں کے سیدھے نکال رہے ہوں نکتہ چینیاں کر رہے ہوں پھر آپ نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا آگے کیا فرمایا ہے سورہ انعام کی ایت نمبر ہے غور کیجیے گا فرمایا و اما یونسی کا اگر آپ کو شیطان بھولا دے فلاطاج ذکر ظالمین کو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا ہے تو اس ایسے کیا ثابت ہوا کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا سکتا ہے اگر نہ سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہ کہتے کہ اگر شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان بھلا سکتا ہے جی ذرا بھولنے کے بارے میں ابھی آپ نے سورہ کاف کی ایک کایت سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا شاہ اللہ وز کو رب کا نستا جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں یعنی نبی سے بھول ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر انسان ہیں بھول سکتے ہیں اور نماز کے اندر آپ سعیدہ صاحب کرتے ہیں نا اگر بھول جائیں تو رقط بھول جائیں درمیانہ تشود بھول جائیں سیدا صاف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ تشود بھول گئے تھے انہوں نے سعیدہ صاف کیا تھا تو بھول نبی سے ہو سکتی ہے شیطان نبی کو بھلوا سکتا ہے اللہ نے قرآن مریض میں کہہ دیا ہے تو یہ کہنا کہ شیطان کا وہ چونکہ بس نہیں چلتا الہٰذا جادو مان لیا تو بس چل گیا بس چل گیا تو یہ جناب قرآن کا انکار ہو گیا ایسی بات نہیں ہے شیطان کا سوتا وہ اللہ کے بندوں پر قائم نہیں ہوتا ہاں وہ زور لگاتا رہتا ہے انہیں گمراہ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے کہ نہیں سب سے پہلے ابو البشر انسانیت کے باپ تھے شیطان نے انہیں برگلایا بہکایا پھسلایا اللہ نے منع کیا تھا درخت کے قریب نہ جانا اس کا پھل کھلایا نتیجہ نتیجن ان کو دنیا میں بھیجا گیا وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے شیطان نے بےحقایا پھسلایا نا کوئی اور تو نہیں تھا نا اس وقت تو یہ کہنا کہ نبی سے بھول نہیں ہو سکتی یا نبی پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نبی پر شیطان کا بس نہیں چلتا یا نبی سے بھول نہیں ہو سکتی اللہ نے قرآن میں جا بجا انبیاء کرام کی بھولے ذکر کی ہے یوں نہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے چالیس سال تک کیوں رہے بھول ہوئی تھی نا ان سے اللہ نے کہا نہیں تھا قوم کو چھوڑ کے آنے کا پہلے چھوڑ کے آ گئے تھے فلتا تھا وہو مولیم اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو انبیاء سے بھی بھول ہو سکتی ہے لہذا یہ بنیاد بنانا بالکل غلط ہے اور قرآن مدیر فرقان حمید کے خلاف ہے پھر اسی طرح جادو کے انکار کے لیے ایک اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ ماں کا فارا سلح مانو شیاتی کا فارو علیہ السلام نے کفر نہیں کیا شیطانوں نے کفر کیا یو اللہ مون وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یہی آیت محترم ڈاکٹر بشیر صاحب نے اس وقت پیش کی تھی جب ان کے ساتھ ہماری ڈبیٹ ہوئی ان کو جو جواب دیا تھا وہ اس وقت حاضرین نے سنا ہوگا آپ بھی سن لیں پہلی بات تو یہ ہے جادو سیکھنا سکھانا جادو کرنا کروانا کفر ہے جادو سیکھنا سکھانا جادو کرنا کروانا کفر ہے یہ کفریہ کام ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں پرانے مجید کی آئے سے بھی وعدے ہیں اور آبیس کے اندر بھی یہ بات بے شمار مقامات پر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرے گا تو قدقہ سارا امان اس ضلع علاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر شدہ شریعت کا انکار کیا اچھا وہ شیاطین کیا کرتے تھے ناسرا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اللہ نے کفر کس کو کہا ہے جادو سکھانے کو کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے ماں انزیلا الل مالا کہیں بھی بابلا ہارو اللہ نے ہارو ماروت فریتوں پر بابو شہر نے کوئی چیز نازل نہیں کی وہ شیطان کفر کرتے تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اللہ نے انکار کیا نہیں اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہاروت ماروت پر کچھ نازل نہیں کیا گیا یہ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ ہاروت ماروت سے تین کی شیتانیوں کا شکار ہو کے وہ بھی پھسل گئے تھے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور کہتے تھے بمائی اللہ معنی مین ہاجر ہتھی یا کولا انفت کہتے تھے ہم تو ادمائش ہیں ہم تو ادمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں تم کفر نہ کرو فلاں تک لیکن اس کے باوجود فیت علم ہماری کون ہی بین جی وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈال دیتے تھے. اچھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس کو ذرا غور سے سمجھیں کہ جادو کفر ہے یعنی کہ جادو کا وجود ہے اور جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کو کفر یا اسلام کہا جا کسان نہیں پہلے تو ایک چیز کا وجود ہوگا نا پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جادو کفر ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے جادو ہے ہی کچھ نہیں جادو ہے ہی, ہی, ہی کوئی نہیں. نہیں پھر وہ کفر کس کو کہہ رہا ہے پہلے ایک چیز کے وجود کو تسلیم کرے اس کو مانے کہ یہ موبائل ہے پھر کہے کہ یہ گندا ہے یا اچھا ہے اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا تو کہتا ہے یہ ہے ہی کچھ نہیں اس کے بارے میں اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے پھر کچھ لوگ جادو کا مانا شوبدابی کرتے ہیں شوبدابی شوبدابی کیا ہوتی ہے کہ ایک بندے کو پتا نہ چلے حاضرین کو دیکھنے والوں کو کہ یہ کار کیا رہا ہے اور وہ کیسا کام کر دے تو بھائی شوبھدابی کیا کفر ہے شوبھدا بازی کیا کفر ہے اس کے اندر تو ایک آدمی ظاہری سے اس بات کو جمع کرتا ہے اور لوگوں کو कर्तव्य दिखाता है शोकाबादी के कुफर होने की तो कोई दलील नहीं है तो जादू कोई ऐसी चीज है कैसी चीज है मा युफर कून बी बेनमर ही उसकी तासीर यह है कि वो आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर देता है हम उतारवा करते हैं मियाँ बीदी में कोई इकथा बिठाओ और उन्हें शोभे दिखाना शुरू करो कोई ऐसा शोकदा दिखाओ कि दोनों आपस में लड़ पड़े میاں اپنی بیوی بی کو طلاق دے دے شوبدہ دیکھ کر کبھی ایسا ہوا ہے خارج از عقل بعید اقتیاف عجیب و غریب قسم کی تعویلات اس نے بھی اسی لیے ٹانگ آ کے کہا تھا برسوبی و ملازیمن سلام میں کہ گند رک میں خدا مارا ولی تعویل شاندار حیرت اندھا خدا و جبریل و مصطفیٰ اس صوفی ملا کو میری طرف سے سلام پیش کرو کہ مجھے اللہ کے حکامات بتاتے ہیں لیکن اس کی طویلیں ایسی ہیں کہ اس کی طویلوں سے تو جبرائیل اللہ اور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی حیران ہیں ایسی ایسی طویلیں دین کے اندر پیش کرتے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جادو ایسی چیز ہے ماں یوفر بین المرجی ہی می ابھی کے درمیان جدائی ڈل جاتی وہ جادو کرتے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے نوبت طلاق تک آن پہنچتی تو شبد آبادی کے اندر یہ چیز نہیں جادو کرنا کروانا جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جادو کسی بلا کا نام ہے یہ کفر نہیں ہے کیوں کسی بلا کو مانے گے نا کوئی یا کوئی شہ جادو ہے تو سبھی اس کے اوپر کفر کا فتوا لگائیں گے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ایک چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس چیز کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے آپ نے ہندوستان کو تسلیم کیا تو حکم لگایا کہ یہ کافروں کا ملک ہے پاکستان کو تسلیم کیا تو حکم لگایا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اب مانیں نا کہ پاکستان نامی ملے گی کوئی نہیں دنیا میں پھر کیا کہیں گے اس کے بارے میں پہلے ملک مانیں گے تو اسلامی یا کفریہ ہونے کا حکم لگائیں گے نا پہلے جادو کو مانیں گے پھر حکم لگائیں کہ, کہ یہ کفر ہے تو جادو کو ماننا یہ کفر نہیں اور جادو کا ہو جانا جادو کا اثر انداز ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ابھی آپ نے آیت سنی ہے صورت البقرا کی اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 102 میں کہ یہ ایسی چیز تھی جو ان سے سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے موسا علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا سہارو آئن لوگوں کو ڈرا دیا انہوں نے جادو کر کے لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا اور جیسا موسا موسا علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کیا ہم نے کہا لا تخف ڈرنا نہیں ہے یعنی جادو کے ذریعے یوقل اللہ یو قیل من ہم انا تس جادو کی وجہ سے ان کی پھینکی گئی رسیاں حرکت کرتی ہوئی انہیں محسوس ہوئی یعنی انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا تھا نا جو بھی کیا تھا اس کا نام جادو تھا اور ان کی رسیاں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی اور علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی فائدہ یا سبان المبین وہ بہت بڑا جہاں بن گئی اور ان کو کھانے لگی بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو کھایا کرتے ہیں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں کبھی کسی نے دیکھا کہ سانپ رسی کو کھا رہا ہو رسی میں پارا بھر دے اور سانپ اس کو کھانے لگ جائے کبھی ایسا ہوا ہے کبھی نہیں ہوتا بہید از اصل بعید از مشاہدہ بہید ازتیاس بہید از گلیل بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جادو کیا ان کی رسیاں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی اور موسا علیہ السلام کا حاصہ وہ ازہ بن کے سربان مبین بن کے انہیں کھا لیا تو جب یہ جملہ بولا جاتا ہے نا جادو بر حق ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جادو کرنا جائز ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جادو اثر رکھتا ہے جس طرح کوئی آدمی کسی کو گولی مارے فائر مارے کسی کو تو بندہ مار جاتا ہے مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے نا مرتا. لیکن جس نے فائر کیا ہے کیا اس کے بعد میں ہے بندے کو مارنا لوگوں کو دس دس گولیاں لگتی ہیں بچ جاتے ہیں کسی کو ایک لگتی ہے وہ مر جاتا ہے زندگی اور محبت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور محبت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے ہاں لوگ سبب بنتے ہیں لوگ سبب بنتے ہیں اب جس نے گولی چلائی ہے وہ سبب بنا ہے اس کے قتل ہونے کا اس نے موت تقسیم نہیں کی اسے موت اللہ نے دی ہے اللہ نے قرآن میں بھی یہی بات کہی ہے چاہبہ رام کو پتا یاد ہونے کے بعد کیا کہا نبی نبیر و اسلام کو مخاطب ہو کے وما نئی تا والا کم اللہ حرام جب آپ مار رہے تھے اس وقت آپ نہیں تیر پھینک رہے تھے بلکہ یہ اللہ کا کام تھا کیا مانا آپ کا کام تو کمان کو تیر کے داغے میں رکھ کے چھوڑ دینا ہے اس کو ادب تک لے کے جانا یہ اللہ کی کاریگری ہے اللہ چاہے تو وہ راستے میں گر جائے گائے چلا جائے بائیں چلا جائے دشانہ ختہ ہو جائے یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے اس کو ادب تک پہنچایا ہے میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا ولا اللہ کا سال دو اللہ نے قتل کیا ہے اور تم نے تو صرف تلواریں چلائی ہیں چھڑیاں چلائی ہیں بدل میں تلواریں بھی نہیں تھی لاٹیاں اٹھا اٹھا کے مارتے تھے قتل ہو جاتے تھے تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یعنی انہیں موت دینا کافروں کا نقصان کرنا مسلمانوں کا فائدہ کرنا یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن سبب بنے ہیں سبب بنے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمہین کافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ان کا نقصان کرنے کا سبب بنے ہیں ان کے ستر لاشے تڑپے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ایسے ہی جادو کرنے والا نفے نقصان کا مالک نہیں ہے وہ نفے نقصان کا مالک نہیں ہے وہ ایک شیطانی کام کرتا ہے شیطانی کام کرنے کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ اس نے جادو کیا جس پر کیا اس پر اثر ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ کئیوں پر وہ جادوگر لوگ بڑا زور لگاتے رہتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ عبادات آخری روز صورتیں سورت فلک صورت ناس کی تلاوت کی جادو کا اثر ختم ہو گیا اور فرمایا یہ اکثیر ہیں جادو کے لیے جو بندہ انہیں پڑتا ہے اس پر اثر نہیں ہوگا میڈیکلی طبی علاج بھی جادو کا بتایا فرمایا کوئی آدمی اجوا کھجور مدینے کی جو مدینے میں بھی ہوئی ہو مدینے کی اجوا کھجور کھارے ساتد جس دن کھائے گا نہ جانور کا زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا <متحدث> یعنی کہ اس کا میڈیکل علاج بھی بتایا طبی <متحدث> علاج بھی بتایا روحانی علاج بھی بتایا کہ ہر بیماری کا ہر دو طرح سے علاج ہو سکتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی ان آیات ان شورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے پھر اسی آئٹ میں سورہ سڑک کے اندر ہی دیکھیں اسی صورت میں آپ کیا کہتے ہیں وبین شرن نقفہ ثاتد گرہوں کے اندر پھولیں مارنے والیوں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو جادو کر کے گرا لگاتے ہیں بارہ گری جادو اس کو کہتے ہیں کالے علم ہی کا بڑا خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے میں جو گرا لگاتے ہیں جادو کر کے اور سوکھے مار مار کے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کمین شرری نفا سات رقد سورہ فلک ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جرے لگا لگا کے سوکھ ماری جاتی ہے اور اس پھوک مارنے کا شر ہے اگر اس کا شر نہ ہو نقصان نہ ہو تو پھر شرری نفا سات افیل تو نہ کہا جائے نا گرے لگا کے پھونکے مارنے والیوں کے سر سے پناہ مانگتا ہوں یعنی ان کا سر ہے اسے کچھ سر پیدا ہوتا ہے کچھ نقصان پیدا ہوتا ہے اسے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچا لے تو یہ پرانے مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جادو وہ اثر رکھتا ہے اس کے اندر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے وہ پھونکے مار مار کے گی لگا لگا کے جادو کرنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ سار ہوتا ہے یہ اثر رکھتا ہے ہاں اس کو سیکھنا اس کو سکھانا اس کا علم حاصل کرنا جادو کرنا کسی کو کہہ کے جادو کروانا یہ جی خفیہ کانڈ ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی جو احادیث ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں کیونکہ جادو کا اثر قرآن مجید نے اس کو ثابت کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ثابت کیا ہے کہ شیطان نبی کو بھلا سکتا ہے شیطان فلاح الکرام القومی ظالمین یہ اللہ کا قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انبیاء سے بھول ہو سکتی ہے شیطان سکتا ہے آگے چلیے ایک آخری بات آخری اعتراض کو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جادو میں اثر مان لیں گویا آپ نے جادوگر کو اپنا رب مان لیا کیوں نفے نقصان کا مالک کون ہے اللہ, اللہ تعالیٰ اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ جادو کرنے کے نتیجے میں نقصان ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ نے نقصان کرنے کا مالک جادوگر کو مان لیا لہذا یہ شرک ہے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں موصوب کی زبانی بھی ہم نے یہ اعتراض سنا ہے اس کی مثالیں چاند ایک میں نے ابھی آپ کو دی ہیں اب کوئی یہ کہے کہ گولی مارنے والے کے گولی مارنے کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے بندہ مرتا نہیں تو زخمی ہو جاتا ہے تو کیا اس نے نقصان کا مالک بندے کو مانا ہے نہیں نقصان کا مالک اللہ ہے یہ بندہ سبب بنا ہے پھر اللہ تعالی نے کہا ہے ابھی آپ نے یاد سنی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اسی طرح اللہ نے پرانے ویز میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے گمراہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے ہدایت اور گمراہی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اچھا کیا خیال ہے شیطان کے بارے میں شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے نا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب اللہ کی نافرمانی کروانے کا سبب بنا نا شیطان بنا. یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے آئے بار بار پران میں اس کی آئی ہی ہیں وہ تو پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سب کو زبانی یاد ہوگی کہ ہمارے باپ کے ساتھ شیطان نے کیا ہاتھ کیا تھا آج... گمراہی عجے کی گمراہی اللہ کی نافرمانی کی اس سے بھر کے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے کہ ایک شب سے کسی کو سیراتے مستقیم سے ہٹا دے یہ سب سے بڑا نقصان ہے مالی نقصان دنیاوی نقصان کو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن دینی نقصان بہت بڑا نقصان ہے اس شخص کا کتنا نقصان ہوا اس وقت جب شیطان نے اس کو بہتایا پھسلایا اور جنت کی نعمتوں سے نکالا اللہ نے جو لباس دیا تھا وہ لباس اتر گیا بدتلا سو آتوں ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں فطافقاس فان علیہ امام ورا سے جننا نے گمراہ کیا نا آدم علیہ السلام کو سلاح دیا پہکا دیا اللہ کی نافرمانی کروا دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے اب آپ نے شیطان کو گمراہ کرنے والا مان کے کیا شرک کیا ہے پتنگ نہیں شیطان سبب بنتا ہے شیطان سبب بنتا ہے اور جادو والی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات وادی کی ہے اللہ بدن اللہ جادوگر جادو کے ذریعے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ بدن اللہ ہاں اللہ کا ازن ہوگا تو پھر کسی کا کوئی نقصان کر سکے گا آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس کو فیر مار دیتے ہیں کیا آپ اس کو مار لیں گے اللہ چاہے گا تو اس کو موت آئے گی وغیرہ نہیں آئے گی اور اللہ چاہے گا تو آپ کا نشانہ اس کو لگے گا ہو سکتا ہے گولی پھنس جائے <coughs> یعنی نفے نقصان کا مالک اللہ ہی ہے اللہ کی اجازت اور ایندن کے بغیر کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا کوئی کسی کو نقصان نہیں سکتا تو جادو کے بارے میں بھی اللہ تعالی یہی کہہ رہے ہیں وَمَا هُم من اللہ اللہ. یہ اللہ کے اذن سے کسی کو نقصان ہونا ہو تو ہوتا ہے وغیرہ نہ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تما توفیق اللہ بلّہ علیہ کی سبق کر سونے کا کوئی سوال ہوتا بھائی کر سکتا ہے سمجھنے سے کھانا لگا دیں لائن بھائی کسی کا سوال کر لو عالم موجود ہے بعد میں ہم بہت سوالات کرتے ہیں تمل موتے دو دن کی حاصل کرتے ہیں اب ماشاء اللہ عالم موجود ہے اب چاہے تو اس کا اپنا پیش کرو ماننا نہ ماننا ہر بندے کی اپنی مرضی ہے مطلب سوال کرو دعا کرو اور یہ جو آروس اور یا کوئی ہاتھ ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ماضیلا واروت ملا کن کہا ہے اللہ نے قرآن میں بابل شہر میں آروت ماروت دو فرشتوں پر کچھ نازل نہیں کیا گیا قرآن مجید کی سرح بقرہ آیت نمبر ایک سو دو اللہ نے ملا کین کہا ہے ملا کن کا بدل ہے ہاروت معروط اسراط کہتے ہیں حضر زرداری صاحب تو صدر اور سرداری ایک ہی چیز کا نام ہے نا ملا کین دو فرشتے ہارو تا ماروت نا ان کے ہاروت ماروت اب یہاں پہ یہ شکار پیدا ہوگا چلو تعالیٰ نے تو قاعل یا سول اللہ فارون اما مارون فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیسے کر لی شکار پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں اس کو بھی سمجھئے کہ ایک ہوتا ہے عمومی اصول اور قاعدہ عمومی اصول اور قاعدہ کلیا ہم اس کو کہتے ہیں کلّی قاعدہ ہوتا ہے کچھ چیزیں اس پہ مستثنا ہوتی ہیں تو جو حکم اللہ نے عام طور پہ عمومی طور پہ دیا ہے وہی وہ مراد لیا جائے گا ہمیشہ ہاں اس کے خلاف اگر دلیل آئے گی جتنی آئے گی اتنا اس کو مستثنا کیا جائے گا اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہاروت ماروت سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کے علاوہ اب جگر کسی فرشتے سے نہیں ہوئی ایک بات ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے نا لا یاسو اللہ ما پہلون یہ جہنم کے داروگوں کے بارے میں ہے اس پر جو داروغ دربان فرشتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ٹھیک ہے بات وہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی کہ عمومی اصول اور فائدہ یہی ہے کہ فریشے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس طرح کے ایک عام اصول ہے کہ جو مر جاتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آتا لیکن کچھ لوگ آئے بھی ہیں دوبارہ دنیا میں اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے سورہ بقرا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کارا جو مندی آ رہی موت کے گھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے وَقَالَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ ان کو سارے مار گئے مار اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اصول کیا ہے کہ جو ایک بار مرتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا لیکن کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آئے مو علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر موت پاری کر دی اللہ کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کا واقعہ اور اس آدمی کا واقعہ جو سو سال تک مرا رہا بعد میں اللہ نے اس کو زندہ کیا اس کے گدے کی ہڈیاں بکھر چکی تھی گوشت ختم ہو چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کو دوبارہ گدا زندہ کر کے دکھایا تو یعنی کہ عام اصول یہی ہے کہ جو ایک بار مر جاتا ہے دوبارہ دنیا میں نہیں آتا لیکن کچھ چیزیں مستثنا بھی ہوتی ہیں ایسے ہی عام اصول یہی ہے کہ فریشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے وہی وہ کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ ذرا مستثنا ہے اس سے اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے نہیں <laughs> جواب Nee, سمجھا, پھر لو باہر نکال لیں گے تو سل سے ببلو بہت <Naturalination>